صلی اللہ علیہ الناس میرے محترم دینی بھائی اور قابل بہنوں اللہ رب العالمی نے دنیا کو ایسا بنایا ہے کہ یہاں پر انسان کا امتحان بھلائی اور برائی دونوں سے ہوگا کبھی حالات ایسے ہوں گے کہ انسان خوش ہوگا اور کبھی حالات ایسے ہوں گے کہ انسان ان حالات کی وجہ سے نہ خوش ہوگا پھر لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنایا ہے ہر آدمی کا مزاج الگ ہے ہر آدمی کی پسند الگ ہے اب ایک انسان جب دوسرے آدمی کے ساتھ زندگی گزارے گا تو ایک کی بات دوسرے کو پسند آئے گی پسند نہیں بھی آئے گی کسی ایک کی زبان سے ایسے الفاظ نکلیں گے جس سے کسی کا دل دکھے گا کسی کے ذریعے سے ایسی کوئی حرکت ہوگی جس کے ذریعے سے دوسرا غصتے میں آئے گا لہذا زندگی میں غصہ آنا یہ واجبی چیز ہے لیکن اسی غصے کی وجہ سے انسان کی زندگی میں بہت بڑے بڑے نقصانات بھی ہوتے ہیں لہذا غصے کے سلسلے میں اصول یہ ہے کہ ایک انسان اپنے غصے کو قابو میں رکھے وہ اپنے غصے کا مالک ہو اپنے غصے کا غلام نہ اگر اس غصے کو آزاد چھوڑ دیں تو اس سے بہت بڑے بڑے برے نتائج زندگی میں پیدا ہوتے ہیں چاہے وہ تجارتی زندگی میں ہو چاہے وہ انسان کی شادی شدہ زندگی میں ہو چاہے ماں باپ اولاد کا معاملہ ہو یا پھر دین کے اعتبار سے مسلمانوں میں عام تعلقات کا معاملہ ہو غصے کی وجہ سے بعض اوقات زندگی میں بہت بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں لہذا اسلام جہاں ہم کو زندگی کے دوسرے تمام امور میں چاہے وہ عقیدہ ہو نماز ہو روزہ ہو عبادتی امور ہوں یا اسی طرح سے دوسرے معاملات ہوں اسلام انسان کو جہاں ان امور میں رہبری دیتا ہے وہیں اسلام اس بارے میں بھی ہم کو گائیڈنس دیتا ہے کہ ہم زندگی میں کن اخلاق کو اپنائیں کیا کریں کیا نہ کریں انسان کے اخلاق کیسے ہونا چاہیے اور کن کن برائیوں سے انسان کو بچنا چاہیے جس سے اس کے اپنی ذات کو یا سماج کو نقصان ہے تو آج کی اس درس میں اس گفتگو میں ہم اسی عنوان کو لے کر آگے بڑھیں گے کہ غصے کا علاج کیسے کیا جائے یا غصے کے کیا شرح حیثیت اس کی کیا ہے غصہ اچھا ہے یا برا ہے اور غصے کے تعلق سے ایک آدمی کو کیا کرنا چاہیے غصہ آئے تو کیا کرنا چاہیے مزید یہ کہ غصے کے نقصانات کیا ہیں یہ بھی ہم ایک ایک کر کے دیکھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ولقا وغیبہ ولافین اناس و اللہ اور غصے کو پی جانے والے والکاظمین و کاظم پینے والا جذب کر لینا اور غیب غصہ والکاظمین و والعافین عن اناس اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں اللہ یب المقسن اللہ تعالی بھلائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اس آیت میں یہ سورہ سور عمران کی آیت ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تعالی ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں لہٰذا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ اپنے غصے کو پی جائے وہ اپنے غصے کو کنٹرول کریں وہ اپنے غصے سے مغلوب نہ بلکہ غصے کا مالک بن کر اس کو پی جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں ما من جرعت اعظم اجرن عند اللہ من جرعت غیظ كذنها عبد ابتغاء وجہ اللہ کیا حدیث ہے ما من جرعت کوئی گھونٹ اعظم اجرن عند اللہ اللہ کے نزدیک اتنا بڑا ہوا نہیں ہے غصے کا گونٹ پی جاتا ہے ابتگا اجلہ اللہ کی خاطر ہے اس حدیث کو امام اباجا نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے یعنی غصے کے گھونٹ سے بڑھ کر جو اللہ کی خاطر آدمی پی جائے اس سے بڑھ کر کوئی اور ووٹ اللہ کو پسند نہیں ہے معلوم ہی ہوا کہ ایک انسان کی زندگی میں ایسے اوقات آتے ہیں جب اس کو اپنا غصہ برداشت کرنا پڑتا ہے اپنا غصہ ظاہر کرنے کی بجائے اس کو پی جانا پڑتا ہے اب اگر اس میں نسبت اللہ کی ہو وہ اپنا غصہ اتار سکتا تھا وہ اپنا غصہ ظاہر کر سکتا تھا وہ اپنے غصے کے تقاضے پر عمل کر سکتا تھا لیکن اللہ کی خاطر اس نے اپنا غصہ کنٹرول کر لیا اس کا اظہار نہیں کیا تو چونکہ اللہ کی خاطر تھا اللہ تعالی کو یہ بہت پسند ہے تو ایک انسان کا غصہ پی جانا اللہ کی خاطر اللہ کو بہت پسند ہے لہذا یہ ایک اچھی چیز ہے جو اسلام میں ہم کو سکھائی گئی ہے کیا غصہ برا ہے یا اچھا ہے یا اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے غصہ فی نفس ہی برا نہیں ہے اگر غصے کی صفت بری ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کے پاک ہوتا ہے غصہ خود برا نہیں ہے لیکن غصے کو غلط جگہ استعمال کرنا یہ برا ہے اور غصے میں آ کر غلط حرکتیں کرنا یہ برا ہے لیکن غصہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک انسان کو صحیح اور غلط کی پہچان ہے اور صحیح کتنا ضروری ہے اور غلط کتنا برا ہے اس کو اس بات کا احساس ہے یہی وجہ ہے کہ اس کو غصہ آتا ہے جب اس کا الٹا ہوتا ہے تو اس کو غصہ آتا ہے تو غصہ خود برا نہیں ہے اور آپ نے دیکھا کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولکا وبین یہ غصے کو پینے والی یہ نہیں کہا کہ وہ بندے جن کو غصہ ہی نہیں آتا ہے اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ نے جیسے قرآن کریم میں فرمایا وہ ادا مم یا فرول کہ اللہ کے نیک بندے کون ہیں کہ جب وہ غصہ ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں غم یا فرول کہ جب وہ غصہ ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں یہ نہیں کہا وہ کبھی غصہ نہیں ہوتے ہیں. اللہ نے تعریف میں یہ نہیں کہا کہ وہ کبھی غصہ نہیں ہوتے ہیں. ایک آدھ کے غصہ ہوتے ہیں لیکن غصہ جب ہوتے ہیں تو ظلم نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں معاف کر دیتے ہیں تو ایسے بندے جو غصہ کو پی جائیں اور غصے میں جو غلط حرکت انسان کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اس غلط حرکت سے اپنے آپ کو بچائیں اللہ کو ایسے بندے پسند ہیں تو غصے کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ ادامہ غلط یا فروز کہ جب وہ غصہ ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں آن کو بخش دیتے ہیں جب کسی نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا ہے ظلم کیا ہے یا اس کو غصہ دلایا ہے اب غصے میں آ کر وہ اس کے تقاضے پر عمل نہیں کرتے ہیں بلکہ علم پر عمل کرتے ہیں شریعت پر عمل کرتے ہیں غصے کی تقاضے پر عمل نہیں کرتے ہیں。تو یہ قرآن کریم کی آیت ان کو بتلاتی ہے اور قرآن میں اللہ نے اپنے بارے میں کہا وغیرہ علیہ ملعین ہوں کہ اللہ تعالی غصہ ہوا ان پر اہل کتاب پر یہود پر ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر غصہ ہوا وہ ہوں اور اللہ نے ان پر لعنت کی یعنی انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا تو غصہ اللہ کو آتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمام عیب والی صفات سے پاک ہے اگر غصہ عیب ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ غصہ خود غلط نہیں ہے لیکن غلط یہ ہے کہ ایک انسان غلط بات پر غصہ ہو بے وجہ غصہ ہو یعنی مثلا آپ مثلا کالج میں پڑھتے ہیں یا کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں اب آپ کے ساتھ ایک کام کرنے والا ہے اس نے محنت کی اس کا پروموشن ہو ہوا اور آپ کر نہیں ہوا آپ کو غصہ ہے یہ غصہ کوئی صحیح غصہ ہے نہیں اگر آپ محنت کرتے آپ کا بھی ہوتا آپ کا دوست ہے آپ کے ساتھ کھیلتا ہے کودتا ہے پڑھتا بھی ہے اب اس کو اچھے مارکس ملے وہ پاس ہو گیا اور آپ فیل ہو گئے اب آپ غصہ ہو رہے اب آپ فیل ہو اس اس کی کیا غلطی ہے تو کیسے پاس ہو گیا اور میں کیسے فیل ہو گیا تو تو نہیں پڑھا تو فیل ہو گیا میں پڑھا میں پاس ہو گیا بعض اوقات انسان ایسی چیزوں پر غصہ ہوتا ہے جس پر غصہ اس کو نہیں ہونا چاہیے غلطی ہے خود کرتا ہے غصہ دوسروں پر ہوتا ہے آپ دیکھیں اکثر راستے پر جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ان میں غلطی کس کی ہوتی ہے نہیں بھی غلطی ہوتا آدمی سامنے والے کو ڈانٹتا ہے اس کی غلطی ہونے کے باوجود تو بعض اوقات غصہ بے محل ہوتا ہے غصہ خود غلط نہیں ہے لیکن غصہ بے محل ہونا یہ غلط ہے اور غصے کا بالکل نہ آنا یہ بھی برا ہے مثال کے طور پر امام شافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کو اول ہے کہتے ہیں منسٹو عبئی با پلم یا منصوبہ پلم شافی کیا کہتے ہیں جس کو جس کے سامنے کوئی ایسی بات ہوئی جس پر غصہ ہونا چاہیے پھر بھی وہ غصہ نہ ہو تو یہ گدھا ہے یہ میں نے کہہ رہا ہوں امام کہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس کے سامنے غصے کی چیز ہوئی اور پھر بھی اس کو غصہ نہ آئے یہ گدھا ہے اور جو آدمی اس کو لوگ منانے کی کوشش کریں وہ مانے ہی نہیں تو یہ شیتان ہے یہ کون ہے شیتان لوگ منا رہے اس کو غصہ ہے ٹھیک ہے بھائی غلطی ہو گئی بی کے اوپر غصہ ہو گیا مثلا کھانے میں نمک کم ہے یا چائے میں شکر زیادہ ہو گئی اب ایک مرتبہ سوچ کے وہ دو مرتبہ ڈالی بول گئی اب کھانا خراب ہو گیا یا ذائقہ اس کا اس کی طبیعت سے زیادہ برا ہوا اس کی پرفیکشن سے وہ کیا ہو گیا میچ نہیں کر رہا ہے اب اتنا غصہ کے ماننے کے لیے تیار نہیں بھی منا رہی بھائی آئندہ اچھا بناؤں گی جیسے ہوٹل میں بنتا ویسا بناؤں گی بہت منا رہی ہے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں تو جس کو منانے کے بعد بھی وہ نہ مانے تو یہ کیا ہے شیطان ہے لیکن جس کو سیرے سے غصہ نہیں آتا تو کہا کہ جی یہ کون ہے یہ کتا ہے کیوں اس کو عقل نہیں ہے جس انسان کو صحیح اور غلط کی تمیز ہوتی ہے اس کو غصہ آتا ہے غصہ آنا چیز بات کی دلیل ہے کہ کچھ اس کے نزدیک ایسی چیزیں ہیں جن کے خلاف ہونے سے اس کو صحیح نہیں لگتا اس کو برا لگتا ہے اور کبھی برا اتنا لگتا ہے کہ غصہ آتا ہے تو اس کے نزدیک چیزوں میں فرق اچھے برے کا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے نزدیک صحیح اور غلط کا کوئی ڈویژن ہے ورنہ کوئی آدمی اس سے کہیں بلا آدمی ایسا ہے بہت اچھی بات ہے اس آدمی نے شراب کی کوئی بات نہیں ہے وہ آدمی گالی دیتا ہے اچھی بات کوئی تو یہ آدمی گدھا نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اس کے نزدیک خیر اور شر کی کوئی تمیز نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہ آدمی بے نمازی تھا نماز پڑھنے لگ گیا ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے اور ایک آدمی ہے جو نماز کو گالی دیتا ہے کہتا ہم نماز نہیں پڑھیں گے نماز میں کچھ فائدہ نہیں پڑھنے میں تو کوئی بات نہیں تو یہ آدمی کیا ہے گدھا ہے یہ اس کو تمیز نہیں ہے اس کو برا لگنا کہ یہ دین کو برا ہے اس کو برا لگنا چاہیے کہ یہ غلط کام کر رہا ہے بچہ ہے ماں باپ کو گالی دینے لگے بد تمیزی کرے اس کو برا نہیں لگے یہ گدھا ہے کیوں اس لیے کہ اس کو سینس نہیں ہے تو برا لگنا غصہ آنا اس بات کی علامت ہے کہ اس کا کوئی سٹینڈرڈ ہے اس کے نزدیک کوئی ترازو ہے جس میں کوئی چیز ہلکی اور کوئی چیز بھاری ہے اس کے نزدیک اچھے اور برے کی تمیز ہے جب ہی تو اس کو غصہ آیا کہ اس کے نزدیک کچھ برا بھی ہے ورنہ اس کے نزدیک کچھ برا نہیں ہے ہر چیز اس کے لیے صحیح ہے تو ایسا دنیا میں ایسا ہے ہر چیز صحیح دنیا میں نہیں ہے کوئی آدمی آپ کو مٹھائی دے بہت اچھی بات ہے کوئی تماشا لگا دیں وہ بھی اچھی بات ہے کوئی آدمی گالی دے دیں وہ بھی صحیح ہے اور کوئی آدمی آپ آدم کے سوا دوسروں کو بھی بول دے بیوی کی بیوی کے ساتھ بس لوکی کرے کوئی بات نہیں آزاد ہندوستان ہے اس آدمی کو کوئی تمیز نہیں آدمی گدایا یہ بےغیرت آدمی ہے کہ اس کو کسی چیز سے گصہ آتا ہی نہیں ہے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور دروازے پر رک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے حضرت عائشہ نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں آئے اور باہری کھڑے ہیں اور چہرے پر غصے کے آثار ہیں کہا میں اللہ اور اس کے رسول کے غصے سے اللہ کی پناہ مانگ کیا اللہ کے رسول ماذا میں کیا غلطی ہو گئی مجھ سے یہ پردہ یہ کیا ہے کیا پردہ پردے پہ دیکھا تو اس میں تصویر بنی ہوئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جن گھروں میں تصویر ہوتی ہے ان کو عذاب دیا جائے گا تو رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ہٹا دیا اس کو پھاڑ کے اس کے تکیے وغیرہ بنا کے اس کو ختم کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں برائی دیکھ رہے ہیں آپ کو غصہ آیا ایک آدمی رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے ہیں رات کی نماز عشاء کی نماز اور عشاء کی نماز میں سورت البقرہ پڑھنا شروع کر دی جو آج میں قرآن پڑھنے والا ہے اس کو معلوم ہے صورت البقرہ کیسی ہے قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے تقریباً تین پارے اس میں آ جاتے ہیں اور صحابہ کیسے پڑھتے تھے آرام سے آج کے جیتا نہیں پانچ منٹ کی بیس منٹ کی تراویح دس منٹ کی تراویح نہیں آرام سے پڑھ رہے ہیں اب ایک آدمی آیا اونٹ باندھنے لگا باندھا اونٹ نماز میں شریف ہو گیا اب دیکھا یہ بکرا پڑ رہے ہیں اب یہ رکنے کے نام ہی نہیں لے رہے ہیں. تو اب وہ آدمی تھکا ہار آیا تھا اس آدمی نے کیا کہ امام صاحب سے الگ ہوا اور اسی طرح سے اپنی بچی ہوئی نماز مکمل کی اور چلا گیا اونٹ لیا اور گیا کسی آدمی نے حضرت مواز سے کہا ایسا گیا دیکھو نماز میں سے امام سے الگ ہو گیا سیپریٹ ہو کے اپنی نماز کمپلیٹ تو نے کہا منافق ہے وہ جبل نے کیا کہا منافق ہے وہ اس کو نیوز پہنچی اس کے چاہنے والے بھی تھے کہا تیرے بارے میں منافق بول رہے ہیں انہوں نے کہا تو منافق ہو گیا نے کہا اچھا ٹھیک ہے سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہا اللہ کے رسول ہم لوگ دن بھر کے محنت کرنے والے ہیں تک کے رات کی نماز کے لیے جماعت میں شریک ہو رہے ہیں یہ آپ کے صاحب ہیں یہ سورج بکرا پڑاتے ہم اتنی لمبی نماز تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ غصہ نصیحت کرتے وقت کبھی نہیں دیکھا اتنا میں کبھی نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا فتان فتان فتان ایمان تو فتنہ میں ڈالتا ہے لوگوں کو تو فتنہ پیدا کرتا ہے کیا تو یہ سورتیں نہیں پڑ سکتا ہے فلا پن سورتیں آپ نے چھوٹی چھوٹی صورتیں جو بسم کی بدو ہاں ہا اور اس طرح کی جو صورتیں ہیں آپ نے کہا یہ نہیں پڑ سکتا ہے تیرے پیچھے کوئی بیمار ہے تیرے پیچھے کوئی پریشان حال ہے تیرے پیچھے کوئی مسافر ہے اتنی لمبی نماز پڑھتا ہے لوگوں کو فتنے میں ڈالتا ہے غصہ ہوئے ہے کہ تیرے ذریعے سے ایک آدمی بے دین ہو سکتا ہے تیری وجہ سے ایک انسان کے دل میں نماز سے نفرت پیدا ہو سکتی ہے وہ آنا چھوڑ سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ دن غصہ ہوئے غصہ ہونا خود برا نہیں ہے. لیکن غصے میں آ کر غلط حرکتیں کرنا برا ہے اور اب بے وجہ غصہ آنا یہ اچھا نہیں ہے واقعی اس کی وجہ صحیح ہونا چاہیے پھر غصہ میں آدمی آئے تو اس کی بات مانی جا سکتی ہے آپ تین سال سے بچے کو نماز کے لیے کہہ رہے ہیں سات سال سے آپ سکھا رہے ہیں سکھا رہے سکھا رہے, سکھا رہے. دس سال کا ہو گیا دس یا پندرہ کا ہو گیا اور پھر بھی آپ اس سے کہیں نماز کے لیے جاؤ میں نہیں جاتا تو اب آپ پندرہ سال کا ہونے کے بعد آپ سے کوئی بات نہیں ہے بی بچے ہو جائیں گے نا تب ضرور پڑھنا تو آپ یعنی آپ کو حدیث میں کیا ہے دس سال کا ہونے کے بعد بھی نماز نہ پڑھیں اس کو حضار تو ایک انسان کو اچھے برے کی تمیز اگر نہیں ہے تو اس کو غصہ نہیں آئے گا اس لیے کہ اس کی نزدیک تب صحیح ہے لیکن جس کی نزدیک کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہے کچھ بہت ضروری ہے جس کو چھوڑنا نہیں چاہیے اور کچھ بہت غلط ہے بالکل وہ نہیں کرنا چاہیے جب ایک انسان کے پاس اس طرح کی, کی تفریح ہوتی ہے اس کچھ غصہ آتا ہے لہذا غصہ آنا اس بات کی علامت ہے کہ ایک انسان کا کوئی معیار ہے اس کے نزدیک اچھا اور برا کچھ ہے لیکن غصہ عموماً لوگ اتنے ناپ توڑ کے غصہ کرنے والے نہیں ہوتے ہیں غصہ جب آتا ہے تو آدمی ہدے پار کر دیتا ہے اور اسی میں کئی نقصانات غصے میں ہو جاتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ غصے کے کیا کیا نقصانات عموماً ہوتے ہیں نمبر ایک غصہ انسان کی عقل کو متاثر کر دیتا ہے آدمی آپ دیکھیے جب غصے میں آتا ہے تو آل فال کچھ بھی بولنے لگتا ہے اس کو یاد بھی نہیں آتے بہت ساری چیزیں یاد بھی نہیں آتی وہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے جب غصہ آتا ہے خاص طور سے مثلاً آپ کسی سے بحث کر رہے ہیں اب اس میں آپ کو غصہ آ جائے تو آپ پلٹی الٹی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن جو آدمی کنٹرول میں ہو بحث مباحثہ بھی ہو تو صحیح بات کرتا ہے تو غصے میں آنے کے بعد ایک انسان کی ڈرائیونگ سیٹ خالی ہو جاتی ہے تو غصے میں آنے کے بعد آدمی کی عقل متاثر ہو جاتی ہے وہ کچھ بھی حرکت کر سکتا ہے کچھ بھی بول سکتا ہے اور یہ نقصان کی چیز ہے کہ ایک آدمی غصے میں آئے اور اس کی عقل خراب ہو جائے بعض اوقات اتنا غصہ ہو جاتا ہے کوئی انسان کہ عقل پہ واقعی پرمن ڈیمیج بھی ہو بعض اوقات غصے کی وجہ سے اس طرح کا نقصان بھی آدمی کے ذہن میں اس کے دماغ کو ہو سکتا ہے نمبر دو غصے کا نقصان یہ ہے کہ ایک انسان غصے میں اکثر انصاف کی بات نہیں کر پاتا ہے غصے میں جب آتا ہے آدمی سب تیری غلطی بولتا ہے حالانکہ اس کی بھی غلطی رہتی ہے غصے میں جب آدمی آتا ہے تو اس میں ادب انصاف کو دیتا ہے غصے میں آنے کے بعد ظلم بھی کسی پر کرتا ہے کسی پر الزامات بھی لگاتا ہے جھوٹ بھی بولتا ہے غصے میں آنے کے بعد آدمی انصاف کا ادب انساف کا دامن چھوڑ دیتا ہے غصے میں آ کے کئی لوگ جائیداد سے بر, کسی کو برطرف کر دیتے ہیں غصے میں آ کے کئی اعتبار سے انسان غلط حرکتیں کرتا ہے ڈیل آدمی وعدہ خلاف ہی کرنے کا نہیں کرتا جا غصے میں آ کے آدمی دل کرتا ہے بہت سارے لوگ غصے میں آنے کے بعد انصاف چھوڑ دیتے ہیں نمبر تین غصے میں آ کے آدمی توڑ پھوڑ اور اکثر اپنی قیمتی چیزیں توڑتا ہے اور ایک گھنٹے کے بعد اس کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس میں آیا بیوی نے کوئی بات نہیں مانی مان لیجیے اولاد سے غصہ ہو گیا اس میں فون پہ بات کر رہا تھا کالج کے سے یا مان لیجیے بیوی ہے تو میں نے کمپنی والا کوئی ہے کالج میں تو نہیں ہوگا بے اب بات کر رہا ہے کسی سے بیوی نے جب دیکھیے جب فون لیے بیٹھے رہتے اور کٹ کٹ شروع کر دی اس اشارے سے یوں کیا نہیں مانتے ہاں بس مجھ کو ایسے ہی کرتے رہیے زندگی پہ اور زیادہ का شروع है دیا چھٹی کا دن ہے بیوی کا دن ہے ٹھیک اب نہیں سنتا جانتی کیا کرنا چاہیے اس کو اب اس کو گسا کیا کر دیا. فون زور سے دیوار پہ پٹک دیا بولا کیا بولنا ہے بولے کچھ نہیں بیوی سمجھدار ہوتی بہت ہوشیار ہوتی بیوی مطلب کچھ بھی نہیں اب دیکھا اس نے اس کا جو मोबाइल इसे तोड़ दिया मतलब आप रिश्ता भी तोड़ सकता है अब वो चले गई किचन में अब ये लगा पकड़ के बैठा पंद्रह मिनट और पंद्रह मिनट के बाद फिर देख रख कहा गया मोबाइल अब उठाने के बाद एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा और नोकिया तो है नहीं के, आ, खुल के वापस जुड़ जाए अब ये एकदम अच्छा मोबाइल है उसका ग्लास उसके दिल की तरह टूटा हुआ है एकदम एकदम शैटर्ड हो गया वो بیٹری کونے میں جا کے چھپ کے بیٹھی ہے اس کے غصے میں اور ٹوٹنے کے بعد اب سوچتا ہے کہ اب کیا کروں کیا اس کا اب اس سے کسی کو فون بھی نہیں کر سکتا بنا کے دیتا کہ نہیں اس کو تو ایک آدمی شروع میں اب باپ نے افسوس کرتا کہ کی کیوں توڑا میں نے اس کو پھر خرچ کتنا آئے گا اس کا اور یہ موبائل سادہ موبائل نہیں تھا بھائی یہ بڑا آدمی ہے اس کا مہنگا موبائل تھا چالیس پچاس تیس ہزار کا موبائل تھا ایک منٹ میں کیا ہو گیا تیس ہزار کا خرچہ تھوڑا سا غصہ اگر کنٹرول کرتا تو یہ نوبت نہیں آتی لیکن نقصان خود اپنا آپ بھی غصے میں آ کے کرتا اور کوستا جس کو ہے پھر اپنے آپ بے وقوف میں اپنے آپ کو ڈانٹتا ہے تو غصے میں اکثر ایک انسان مابدی نقصان کرتا ہے چیزوں کا نقصان کرتا ہے نمبر چار غصے میں ایک انسان کی زبان سے پھول برستے ایک آدمی جب غصے میں آتا ہے پھر شریف آدمی بھی ہوتا ہے لیکن ایسی ایسی گالیاں دیتا ہے کہ سننے والے تعجب کریں گے کہ آپ کی زبان سے نکل رہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے آپ ایسے ہیں تو ایک آدمی ایسی بات غصے میں کرتا ہے توہمتیں لگاتا ہے گالیاں دیتا ہے اور بےہودا ایسی باتیں کرتا ہے کہ اگر اس کی ریکارڈنگ اس کو سنا بھی جائے تو شرم سے سر جک جائے تو ایک آدمی غصے میں اس کی زبان ایک دم ایکسٹرا آرڈینری ہو جاتی ہے اور وہ بولتا دور سے دور کی بات بری سے بری میکسیمم سے میکسیمم بولتا ہے مجھ سے میں آدمی ایسا کرتا ہے تو بیوی بی کو کہے گا تو میری بیوی بی نہیں ہے کس کی بیوی بی ہوں آدمی کچھ بھی بولتا ہے کیا بیوی بی ہے بیوی بھی بی اتنی بولی بال نہیں ہوتی آپ جب سے گھر میں آئی ہوں کبھی سکھ نہیں ملا ایک لقمہ بھی سکون سے نہیں کھایا اب کتنی بار ہوٹل میں جا کے دونوں کھا کے آئے ہیں ایک دم پیار محبت سے لیکن پھر جب بولے گی تو ایک دم زیادہ بولیں آدمی بھی بولے گا تو سب سے بڑی زندگی میں غلطی کیا کیا معلوم بولو تیرے سے شادی کیا. اب کیا بولے گا معلوم تو ایک انسان غصے میں بہت کچھ بول دیتا ہے اور گندی باتیں گالیاں سب کچھ بول دیتا ہے باہر بھی سنتا ہے اور گالیاں سیکھ کے بط... گھر میں گالی دیتا ہے کبھی بچوں کے سامنے ہوتا ہے کبھی پڑوس کے لوگ سن رہے ہوتے ہیں اور عزت اس کی جاتی ہے نمبر پانچ غصے کی وجہ سے بعض اوقات غصے میں آ کے آدمی ایسی بات بول دیتا ہے جس سے دشمنی دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے ایک اچھا قریبی جگری دوست ہے اب چھوٹی سی بات تھی ناراضگی ہوئی اور اس نے کچھ سخت بات بول دیا اس کو تو اب اس کے دل میں بات بیٹھ جاتی ہے اس نے غصے میں بول دیا واقعی دل میں بات نہیں تھی لیکن کیا ہوا جیسے مثلا کوئی اس, اس کا موبائل اس نے لے کے فون کیا تھوڑا پیسہ زیادہ ہوگا فقیر کہیں کا کبھی خود سے بھی تو خرچ کیا کر تو اب اتنے وہ غصے میں بول دیا لیکن دل میں ایسا نہیں ہے کچھ دل میں اس کے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار ہے ایک نہیں دو سیم کارڈ اس کو فری میں دینے کے لیے تیار ہے لیکن یوں ہی بول دیا اس نے غصے میں آ کے اب سننے والے نے بات کو سنا اور وہ تیر جو ہے سیدھا دل کے آر پار ہو گیا وہ دائیں بائیں پھیپڑوں میں سے نہیں دل میں سے گیا وہ ایک دم اب وہ بات اس نے رکھ لیا دل میں کہ مجھ کو فقیر بولا اس نے اور زندگی میں وہ پھر اس کو یاد رکھتا ہے اور پھر کبھی وہ خرچہ کرتا ہے لے ایسا کرتا ہوں کیونکہ اس کے دل میں نفرت بیٹھ گئی تو ایک انسان با اوقات بھولے پن میں غصے میں آ کے کچھ ایسا ہی بول دیتا ہے جو سوچا سمجھا نہیں ہوتا ہے لیکن سننے والا اس کو گانٹ باندھ کے سنبھال کے رکھتا ہے تجوری کے اندر اور ہمیشہ یاد رکھتا ہے کہ اس نے چار آدمی کے بیچ میں میرا انسلٹ کیا تھا غصے میں بعض اوقات انسان ایسا کچھ بول جاتا ہے جس سے سالوں کی دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے نمبر چھ غصے میں جھگڑے اور قطع تعلق تک نوبت آ جاتی ہے رشتے داریاں مثلا رشتے دار گھر پہ آئے یا نکاح میں آئے اور کچھ آپس میں بات چیت ایسی ہوئی غصہ آیا اس نے کچھ بول دیا ولی میں بھی یا کہیں بھی اس طرح اکثر جھگڑوں کی جگہ یہ ہے پوٹینشلی جھگڑا یہاں ہوتا ہے ولی میں لڑکی والے لڑکے والے کتیاں کم پڑ گئی کھانا نہیں ملا سب کو اس طرح کے جھگڑوں کی وجہ سے کچھ بول دیتا ہے آدمی اگر نہیں کھلایا تھا تو کیوں بلا اتنے لوگوں کو آپ نے بول دیا اب وہ کیا ہو جاتا ہے دلوں کے اندر دوری اور بعض اوقات تعلقات اب آئے جنازے میں بھی نہیں آئیں گے آدمی بعض اوقات بولے ایسے ہم کو نکاح میں بلا کے جگہ نہیں دی اس کو یا کچھ بھی ایسا ہوا بول دیا کچھ اب ادھر سے بھی بول دیا اگر آپ کو ایسا پریشان کرنا ہے تنگ کرنا ہے تو آپ آیا مت کرو آج آئے نکاح میں بولا ہم تو آنے والے نہیں تھے تمہارا دل رکھنے کے لیے آئے اور کل کو تو مریں گے نہ کندھا دینے کو بھی نہیں آئیں گے اور تم بھی مت آنا یاد رکھو آگے آدمی... ہمیشہ سے چالو سال بات نہیں کتنے رشتے ایسے ہیں اس کا وجہ کیا ہے غصے میں آ کے اس نے اس کو کچھ بول دیا اس نے اس سے زیادہ بول دیا ختم جیب میں قیچی ہوتی ہے آدمی کی رشتہ کار دیتا فوراً بالکل ختم سالوں سال سال, دف دف سال تک بات بند بعض اوقات جنم میں بھی نہیں جاتا واقعی آدمی نہیں جاتا وسیع پر عمل کرتا ہے تو غصے میں بعض اوقات جھگڑے اور قطع تعلق تک نوبت آتی ہے نمبر سات بہت سے نکاح غصے میں ختم ہوتے ہیں بہت سارے لوگ غصہ ہوا بیوی شور معمولی بات سے جھگڑا شروع ہوتے ہوتے بڑھتے بڑھتے تو تو میں میں ہوتے ہوتے اب شوہر کے پاس ایک ہی بٹن ہوتا ہے نیوکل وہ کیا کرتا برداشت مت غصہ مت بلا نہیں ہاں نہیں ہاں ہوتے ہوتے طلاق طلاق تلاک تلاک تلاک آڈر آرڈر تلاک طلاق تین طلاق دے دیتا ہے اب اس کو شہری مسئلہ بھی معلوم نہیں ہے کہ تین طلاق سے واقعی ایک طلاق ہوتا ہے اب یہ کیا سمجھتا کتنے نکاح تھے ٹوٹے بعض وقت آپ دونوں سوچتے ہیں سوری سوری بول کے ختم لیکن بات کبھی کبھی رشتے داروں تک بھی چلی جاتی ہے لڑکی اپنے ماں کو ہوتی نے تین طلاق دے دی ہے اب یہ بھی کسی سے جا کے پوچھ لیتے آپ سار لوگ نہیں اب تو دونوں قریب نہیں آ سکتے ماں باپ لے کے چلے جاتے ہیں اب نکاح نہیں ہو سکتا ہے تین طلاق ہو گئے ختم تو اس کی بیوی نہیں رہی ابھی اب دونوں کو غلطی کا احساس لڑکی کو بھی غلطی کا احساس کاشتی میں تھوڑی دیر ایک دو منٹ چپ بیٹھ جاتی اور اس کو بھی افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں نہیں بولتا کچھ کاش کہ میں گھر کے باہر نکل جاتا لیکن اب یہ بولنے کے بعد سارے رشتے دار مجبور کرتے ہیں کہ دونوں الگ ہو جائے تو اس طرح کے کئی بیوی اور شوہر کے تعلقات غصے کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں غصے میں ایک دوسرے کو کچھ بول دینا یہاں تک کہ طلاق تک نوبت چلی جاتی ہے بعض اوقات نفرتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ دونوں ساتھ میں ہی نہیں رہ سکتے ہیں نمبر آٹھ مار پیٹ اور ظلم اور قتل تک بعض اوقات غصے میں نوبت آ جاتی ہے آپ پارلیمنٹ ہاؤس کا حال دیکھیں جو بھی معاملات ہوتے ہیں بات بڑھتے بڑھتے بیس بیس بیس بڑھتے بڑھتے بعض اوقات مارپیٹ تک پہنچ جاتی ہے مسجدوں میں آپ دیکھیں بازاروں میں آپ دیکھیں شادیوں میں آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے لیکن جھگڑا بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ جاتا ہے مار پیٹ اور یہاں تک کہ پھر اس کے چار آدمی ہیں اس کے چار آدمی ہیں، ایک دم تلوار اور نہ جانے کیا کیا کر کے بندو جہاں تک کہ بعض اوقات جام بھی چلی جاتی ہے جھگڑا کیا تھا پارکنگ ایک آدمی گاڑی پارک کر رہا ہے میری جگہ ہے وہ تیری لکھ کے رکھا ہے کہ ہوتے بڑھ گیا پارکنگ میں جھگڑا شروع ہوا بات سے بات بڑی اس نے دھکا دیا اس نے دو تین تماچے لگا دیے اس نے بار ٹھیک ہے ادھر ہی رک میں آ رہا اور گھر پہ گیا اور واقعی میں بھی رکتا میں بھی کوئی کمزور تھوڑی نہ ہوں میں بھی بھاپ بھاپ کی اولاد ہوں والوں یہاں اور چار کو لے کے آیا اور وہ جو آتے ہیں کوئی شراب پیا ہوا کوئی کیسا ہے مار کے چلے جاتے ہیں بیوی بیوا بچے یتیم ماں باپ بڑھاپے کا سہارا چلا گیا تو بعض اوقات چھوٹا سا جھگڑا ہوتا ہے غصہ آدمی پیتا نہیں برداشت نہیں کرتا بات کو آئی گئی نہیں کر دیتا ہے اس کو پکڑ کے رکھتا ہے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے بعض اوقات لوگوں کی جان بھی اس میں چلی جاتی ہے لہذا جو غصے کی وجہ سے مار پیٹ اور ظلم اور قتل یہ ساری نوبت آ جاتی ہے نہیں تو کم سے کم دواخانے کی زیارت تو ہو جاتی ہے کم سے کم کہاں تک نوبت جاتی ہے یہ بھی اس کو مارا وہ بھی اس کو مارا خوب مارے دنڈ یا لکڑی جو بھی ہے اس کے بعد دو مہینے تک چھٹی ایک ہاتھ جو ہے یہ ہاتھ اٹھنے, اٹھنے, اٹھنے مار پیٹ کے لیے استعمال ہوا اب کیا ہے بان کے اس کو مہینہ بھر کر چلتا ہے آدمی ٹانگ بستر پہ لٹکی ہوئی تو آدمی جھگڑے کی وجہ سے بعض اوقات تھوڑا سا تھوڑا سا صبر کر لیتا مہینے بھر کی تکلیف نہیں ہوتی ایسی بہادری کیا فائدہ کی تو بستر پہ آدمی کو لٹا دے تو ایک انسان بعض اوقات یہ غصے کی وجہ سے نتیجہ ہوتا ہے نو بدوا غلانت غصے کی وجہ سے بعض اوقات یہاں تک نوبت آتی ہے اپنی اولاد کو ماں مالانت کر دیتی ہے بعض اوقات بیوی شوہر کو لعنت کرتی واپس ہی میں اور نہیں بھی آتا کبھی کبھی انسان یعنی بدوا ماں باپ بعض اوقات اولاد کو کرتے ہیں بچے ہوں یا بڑے ہوں بعض اوقات بدوا کرتے ہیں تو بدوا بعض اوقات قبول بھی ہو جاتی ہے اس کے مطابق ہو بھی جاتا ہے بعد میں افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے لہذا لانت اور بدوا بھی غصے میں آدمی دوسروں پر کرتا ہے اپنوں ہی پر کرتا ہے بعض اوقات اور دس بعض اوقات غصہ بے دینی اور کفر تک لے جاتا ہے کوئی آدمی ہے مان لیجئے بے وقوف نصیحت کرنے والا کوئی ہے اب آ بیٹھ گیا آپ نماز پڑھا کرو بھائی ٹھیک ہے پڑھیں گے انشاءاللہ نہیں تم نہیں پڑھتے کئی بار میں دس بار بول چکا ہوں تم کو ہمیشہ ایسے ہی بولتے ان شاء پڑھوں گا کھانے پینے میں نہیں بولتے ایسا نماز نہیں بولتے ایسا پڑھنا چاہیے آپ کو شرم آنا چاہیے نماز نہیں پڑھتے آپ اے بھائی نہیں پڑھتا نماز جا کیا بولتا ہے اب غصہ اس کو آیا غصے میں کس کا انکار کیا ہو سکتا تھا اس کو بگا دیتا یہاں مت بیٹھ جا کر اتنا ٹھیک لیکن غصے میں آ کے کیا کہہ دیا نہیں مانتا میں نماز کو جا نہیں پڑھوں گا مرے تک نہیں پڑھوں گا کیا بولتا تو اب یہ جو کیا ہو گیا یہ, یہ کفر ہو گیا تو غصے میں بعض اوقات ایک انسان کفر تک چلا جاتا ہے بعض اوقات غصے میں آ کے اللہ تعالی کو برا کہنے لگتا ہے ایک بیٹی ہوئی دو بیٹی ہوئی تین بیٹی ہوئی بس بک ہو گیا اسکول تین ایک ساتھ تین بیٹی ساری بیٹیاں مجھ کو ہی دینا تو اللہ تعالیٰ کو بھی کیا کرتا ہے انسان بعض اوقات کہ اللہ کے یہاں صحیح انسان نہیں سب کو بیٹے میرے کو سب کو بیٹے اور میرے دوستوں کو میرے کو بیٹی تو نہ اسی بار دعا میں بولے پھر بھی سنتا نہیں اللہ تعالیٰ آج بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو اللہ کے ساتھ مطلب یعنی گساخی کرتا ہے اور اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے لہذا یہ نقصانات غصے کے ہیں اس لئے ایک, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو بہت کنٹرول میں استعمال کرنا چاہیے دیکھیے اچھی چیزیں بھی بے کنٹرول ہو جاتی نقصان ہوتا ہے لہذا ہر چیز کو کنٹرول میں ہونا چاہیے اس کا صحیح فائدہ تب ہی ہوتا ہے غصہ بھی اچھی چیز ہے کام کی چیز ہے بچے شرارت کر رہے ہیں آپ کو غصہ ہے آپ نے ڈانٹ دیا ان بچے دبک کے بیٹھ گئے بیوی ہے ڈانٹ دیا اس کو یا آپ کے ہاں کام کرنے والے نوکر ہیں ہمیشہ آپ پیار سے بولتے نہیں سنتے ہیں اور بدتمیزی کرتے ہیں اب آپ نے ان کو ڈانٹ غصہ آپ کو آیا. اپنے ڈانٹا کنٹرول تو ڈر کے اب گئے بعض اوقات بھی ہوتا ہے لیکن یہ نہیں کہ آدمی اس کو آؤٹ آف کنٹرول کرے لہذا اس کے کنٹرول کرنے کے لیے اس کا علاج غصے کا کیا علاج ہے آئیے کہ کر کے ہم چیزیں دیکھتے ہیں نمبر ایک نتائج پر نگاہ رکھنا کو غصہ آئے تو اس وقت میں بات تو ڈاکٹر بولتے ہیں کیا کر کے دیکھتے ہیں نمبر ایک غصے کے نتائج پر کہ میں نے اس وقت کچھ بول دیا میں نے اس وقت قدم اٹھا لیا غصے میں آ کے تو اس کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے کیا نقصان ہو سکتا ہے موبائل پھینکنے پہلے، بیوی بی کو طلاق دینے سے پہلے اور پہلا گھوسا مارنے سے پہلے آدمی کیلکولیٹ کر لے کہ کیا اس کے ریپیکشن یا کیا اس کے ریزلٹ ہو سکتے ہیں اگر آدمی ریزلٹ پہ غور کر لے لاسٹ پوائنٹ اگر دیکھ لیں تو سب... بہت نہیں بہت ڈینجر دکھ رہا ہے نہیں رک جاؤ اس کا نتیجہ برا ہے جیسے ایک آدمی کھائی کے کنارے ہو اور یہ سوچے کہ اگر میں کود گیا تو کیا ہوگا اگر نیچے تک جانے تک جو ہڈی پسلی زندگی ختم کچھ بھی ہو سکتا ہے تو وہ جو سوچے گا آدمی نہیں کودے گا لہٰذا ایک آدمی غصے کی کھائی میں کودنے سے پہلے نتائج کے بارے میں سوچ لیں تو غصے سے رکنا آسان ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَتِ مِنَ اللَّهِ لِنتَ اے نبی یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم بنا دیے گئے ہوں ولو كنت غلیض القلب لن سارے لوگ جو آج آپ پر جان اچھا کرنے کے لیے تیار ہیں یہ آپ کے پاس سے دور ہو جاتے ہیں سارے صحابات سے دور ہو جاتے اگر آپ سخت زبان سخت دل ہوتے تو آپ کو ان سخت اے نبی آپ ان کو معاف کرتے رہیے جو بھی بھول چوک کوتا ہی کمیوں سے ہوتی ہے معاف کرتے رہیے اور اللہ سے بھی ان کے لیے استغفار کرتے رہیے یہاں پر یہ بتایا کہ اگر آپ سخت زبان سخت دل ہوتے لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں لہذا ایک آدمی یاد رکھے کہ میں اگر سب سے چڑچڑے پن کے ساتھ پیش آنے لگوں اور اپنا غصہ ہر ایک کے سامنے ظاہر کرنے لگوں لوگ یہ جب بھی ہے نا یہ چلاتا رہتا ہے غصہ ہی کرتا رہتا ہے چڑچڑا آدمی اس سے دور رو بھائی یہ ٹینشن دینے والا آدمی ہے تو جو آدمی چڑچڑا ہوتا ہے لوگ اس کے پاس آگے بیٹھتے ہیں نہیں وہ آیا تو لوگ بولتے جاؤں ہو گیا کام میرا آدمی نکل کے چلا جاتا ہے ایسے آدمی کے دوست بنتے ہیں لوگ نہیں ایسے آدمی سے لوگ دور بھاگتے ہیں جو غصے والا ہو ہمیشہ غصہ اتارتا ہو تو ایک انسان اگر سخت زبان ہو غصے والا ہو تو لوگ اس کے پاس اس کے دوست نہیں بنتے بلکہ دوست بھی دشمن میں تبدیل ہو جاتے ہیں لہذا آدمی سوچے کہ میں ہمیشہ غصہ لوگوں پر ظاہر کرتا رہوں گا ایک ایک کر کے لوگ میرے سے دور ہوتے چلے جائیں گے اور آخر میں بچے گا کون میں اور میرا سایہ کون بچے گا ایڈمن میں میں اکیلا رہ جاؤں گا لہذا بہت سارے لوگ اپنے غصے کی وجہ سے اپنوں کو پرایا کر دیتے ہیں اور بہت سارے لوگ اپنی نرمی کی وجہ سے اپنے اخلاق کی وجہ سے دشمن کو بھی دوست بنا لیتے ہیں لہذا غصہ دوست کو دشمن میں تبدیل کرتا ہے لوگوں سے ہم کو دور کر دیتا ہے لوگوں کو ہم سے دور کر دیتا ہے نمبر دو غصے میں غصہ پی جانے کے ادر پر آدمی غور کرے ایک آدمی غصہ پی جائے تو اس پر آدمی اللہ کیا اس کو دے گا یہ انسان سوچے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ ما یمنعنی من غضب اللہ وہ کیا چیز ہے جو مجھے اللہ کے غصے سے بچا سکتی ہے اللہ کا غصہ اس سے بچنے کے لیے کیا ہے کالا لا تغضب سمت کر یعنی تو غصہ مت کر اللہ تیرے پر غصہ نہیں کرے گا تو چاہتا ہے اللہ تیرے پر غصہ نہ کرے تو اس سے ناراض نہ ہو تو غصہ مت کر تو معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان اگر اللہ کے غضب سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے آسان طریقہ کیا ہے وہ لوگوں پر غصہ نہ ہو اس حدیث کو امام احمد اور ابن حبان نے روایت کیا ہے اسی طرح سے غصہ پی جانے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے نہ صرف یہ کہ اللہ کے غصے سے محفوظ رہے گا اللہ کی محبت بھی اس کو حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ پرماتا اپنا غصہ پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے اللہ تعالیٰ یقینا بھلائی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے تو محسنین کون ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں دوسری چیز پہلی کے بعد ہی ہوگی غصہ پینے کے بعد ہی معاف کر سکتا ہے آدمی اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ معتمین کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالی کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ غصہ پی جائے اسی طرح سے غصے کے پی جانے کے فوائد میں سے کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کف فہ من کف فہ سطر اللہ عورت ہو جو آدمی اپنا غصہ رو کے رکھتا ہے کپا رو کے رکھنا کنٹرول کرنا جو آدمی اپنا غصہ رو کے رکھتا ہے کنٹرول میں رکھتا ہے سط اور اللہ ہو اللہ تعالیٰ اس کے ایپ کو چھپائے رکھتا ہے اور یہ اس بات سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے آدمی کی عزت اس کے غصے کے کنٹرول کرنے میں چھپی رہتی ہے جیسے غصہ اس کا آؤٹ آف ہو اس کی عزت کو نقصان پہنچتا ہے اس لیے کہ وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے اس کی عزت خراب ہو جاتی ہے نمبر دو اموا اور جو آدمی اپنے غصے کو پی جائے ایسے وقت میں کہ اس کے پاس یہ طاقت تھی کہ غصہ ظاہر کرنا چاہے غصے کو نکالنا چاہے تو وہ کر سکتا تھا کوئی روکنے والا نہیں تھا اس کو مل اواہ ربن یو مل قیام اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو رضا سے بھر دے گا اس کا دل راضی ہو جائے گا اتنا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سکون اور اطمینان قیامت کے دن ڈال دے گا تو یہ ابن امامانی نے قضاء الحوائج ورمام نے القبیر نے اس کا روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے اس حدیث سے معلومی ہوتا ہے کہ دنیا میں جو آدمی اپنا غصہ کنٹرول کر لیتا ہے طاقت کے باوجود ہے مجبوری میں تو سبھی کنٹرول کر لیتے ہیں سب آدمی مذاق اڑا رہے ہیں کچھ کرے گا تو پٹائی ہو جائے گی بہت کچھ نہیں کر سکتا ہے ایسے وقت میں ہر آدمی کنٹرول کر لیتا ہے لیکن یہ خود طاقت رکھتا ہے جو چاہے کرے کوئی روکنے والا نہیں ہے کوئی مخالفت کرنے والا نہیں ایسے وقت میں بھی اس نے اپنے غصے کو برداشت کر لیا کنٹرول کر لیا ایسے وقت میں اگر ایسا غصہ کنٹرول کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ردا سے بھر دے گا اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو عنہ کی حدیث ہے کہتے ہیں کل تو ابو رسول صلی اللہ علیہ, علیہ کے پاس آئے کہا اے اللہ کے رسول ایک ایسا عمل بتلا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے ایک عمل ایسا بتلا دیجئے کہ جو مجھے جنت میں لے جائے اور الجنہ آپ نے کہا غصہ مت کر جنت میں چلا جا غصہ مت کر اور تیرے لیے جنت ہے اس حدیث کو امام مقبرانی نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح لغیر یعنی صحیح حدیث ہے دو حسن مل کے صحیح لغیر غیر بن جاتی ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے صحابی آئیں اور کہا کوئی ایسا عمل بتلا دیجیے کہ جو مجھے جنت میں لے جائے تو یہ اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ ایک عمل بھی انسان کو جنت میں لے جا سکتا ہے ایسا عمل بتلائیے کہ مجھے جنت میں لے جائے لاتا ادب والا کر جن اوسا مت کر اور تیل لی جنت ہے علماء نے کہا ایسا کام مت کر جو تجھ کو غصے تک لے جائے غصے کے وسائل سے بچ غصے کے وسائل سے ذرائع سے بچ اور غصہ اتارنے سے بچ کہ غصہ آ جائے کہ جو چاہے کر رہا ہے مت کر ایسا ہے غصہ کنٹرول میں رکھ اور ایسے ذرائع سے بچ جس سے غصہ آدمی کو آتا ہے تو لا تغضب ولا کر جسا مت کر اور تیل لی جنت ہے تو ایک آدمی جب اس کو غصہ آئے اور غصے کے وقت میں وہ غصہ کنٹرول کرنے کی فضیلت اور اللہ کے انعام پہ غور کر لے تو اس کو گسا کنٹرول کرنا کیا ہوتا ہے آسان ہوتا ہے مثلاً کسی آدمی سے کہا جائے آپ کا ٹیسٹ ہے آج آپ کو دن بھر کاؤنٹر پہ رہنا ہے بزنس میں اور اسپیشلی ایسے آپ کے پاس کسٹمر آنے والے ہیں کہ آپ کو غصہ دلائیں گے کسٹمر غصہ ہی دلاتا ہے کوئی بھی مہنگی چیز لے گا اتنا مہنگا کسٹمر کچھ بھی بول سکتا ہے آپ کو سارے ڈبے کھولنے لگائے گا بولے گا ٹھیک ہے آئیں گے دیکھتے ہیں آتے ہیں اور چلا جائے گا پھر کبھی آئے گا نہیں یا کچھ بھی بول سکتا ہے تو ایک آدمی اب آپ کو بتایا گیا کہ آپ کاؤنٹر پہ آج رہو گے اور کمپنی کی بہترین جگہ آپ کو مل سکتی ہے اگر آپ دن بھر سارے کا کسٹمر جتنے بھی غصہ دلائیں کو کنٹرول کر لو اور آپ کو بڑا پیکج ملے گا ہر مہینہ ایک لاکھ ہر مہینہ تنخواہ کتنی ایک لاکھ ایسا جواب کہیں مل سکتا ہے نہیں اب کتنی پوزیشن مشکل ہے لیکن تنخواہ اگر ذہن میں ہو تو آج کیا ایک لاکھ تو اگر کوئی غصہ دلانے والا ہے کیا جاتا آپ نے تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہے تھوڑا تو کنٹرول کر لینا ہے ایک انسان کے سامنے جب انعام ہوتا ہے تو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے لہٰذا ایک آدمی کو اگر کہا جائے جب بھی آپ کو غصہ آئے گا آپ کنٹرول کریں گے اس کے بدلے ایک لیول آپ کا پروموشن ہوگا وہ آدمی کتنا کنٹرول کرے گا ضرور کرے گا ایک انسان کے سامنے انعام جب ہوتا ہے تو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے جنت میں جانا قیامت کے دن سینے میں دل میں ایمان کا بھر جانا اللہ کی محبت حاصل ہونا یہ ساری جو فضیلت ہے یہ اگر آدمی سامنے رکھے اس وقت میں غصے میں کہ اگر یہ یہ ٹائم مثلا آپ کو غصہ آیا کسی نے بہت غصہ دلا دیا آپ کو بدتمیزی آپ کے ساتھ میں کی اور مناسب نہیں ہے کہ آپ اس کو کچھ کرو مناسب نہیں ہے اب آپ نے سوچا میں اس وقت میں برداشت کر لوں اس چیز کو اللہ کی خاطر صبر کر لوں میں مثلاً آپ دعوت دے رہے ہیں اور سامنے والا بدتمیزی آپ سے کر رہا ہے آپ دین کی خاطر برداشت کر لی آپ سوچے کہ میں نے اگر برداشت کر لیا قیامت کے لیے اللہ میرا دل ایمان سے بھر دے گا اور رضا سے بھر دے گا جنت ملے گی اللہ کی محبت ملے گی اس وقت میں برداشت کروں اللہ مجھ سے محبت کرے گا انسٹنٹ اگر اس وقت میں نے برداشت کر لیا اللہ مجھ سے محبت کرے گا ایک آدمی اگر یہ یاد رکھے معمولی آدمی باس محبت کرے گا کیلئے کتنے برداشت کر لیتے ہیں کمپنی کا باس مجھ کو پسند کرے گا اس کے لیے کتنی چیزیں برداشت کر لیتے ہیں اللہ مجھ محبت کرے گا اس کے لیے اگر آدمی برداشت کر لیں اس کو کتنا برداشت کرنا آسان ہو جائے گا اور برداشت کرنے میں مزہ بھی آئے گا برداشت کرنے میں مزہ بھی اس کو آئے گا لہٰذا یہ چیز یاد رکھیں نمبر تین غصے پر قابو پانا اس کو بہت سال کیا سمجھتے ہیں برداشت کرنا ہے کمزوری اگر آدمی ہوسے کو پی جائے اندر سے کوئی بولنے والا کیا بولتا ہے ڈر گیا اندر سے کوئی کیا بولتا ہے بیک گراؤنڈ سے ایک آواز آتی ہے ڈر کو کہیں کا پتا میں مطلب ڈرتا نہیں ہوں اے تو ڈر گیا برداشت کر لیا تو نے برداشت نہیں کرنا سی آج تھوڑا کرے گا کل زیادہ کرے گا ہو. تو آدمی کو اندر سے کیا ہوتا ہے بولنے والا ایک پریچر ہوتا ہے تو اس کو اکساتا ہے نفس اس, اس کو اکساتا ہے کبھی شیتان اسے سے ڈالتا ہے تو ایسے وقت میں آپ نے یاد رکھے کہ بزدل آدمی غصہ ظاہر کرتا ہے بہادر آدمی غصہ اپنی مرضی سے ظاہر کرتا ہے ایک آدمی کمزور ہے اس کا غصہ اس کے قابو میں نہیں ہوتا ہے لیکن ایک آدمی مضبوط ہے وہ مضبوط کردار کا حامل ہے وہی آدمی اپنے غصے کا مالک ہوتا ہے ورنہ غصے کا غلام تو ہر ہو سکتا ہے کہ غصہ آیا اور لگام باندھ کے گھٹتا اس کا مالک ہے نہیں یہ غصے کا مالک ہے کہ یہ جب غصے کو چھوڑ سکتا ہے نہیں تو کنٹرول میں لگام میں رکھ سکتا ہے یہ بہادری ہے کمزوری نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ سے فرماتے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں؟ نم شدید افسو ان دلغب افسر آپ پہلوان جو کشتی میں دوسرے کو اٹھا پٹپ کرے دوسرے کو پچھاڑ دے آپ نے پڑھنا پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں دوسرے کو پچھاڑ دے پہلوان اور مضبوط اور طاقتور آدمی وہ ہیں جو غصے کے وقت میں اپنے آپ پر کنٹرول کرے پہلوان کون ہے جو غصے کے وقت میں اپنے آپ پر غلط غصے میں اپنے آپ پر قابو رکھے دیکھیں ایک پہلوان ہوتا کیا کرتا ہے پکڑا اس کو اور اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا پاؤں پکڑ کے اٹھا اس کو پٹک دیا اور اس کو پکڑ کے زمین پہ نیچے رکھنا کنٹرول ریسلنگ کیا ہے کنٹرول کرنا آپ کے اپوننٹ کو آپ کے مقابل کو لیکن یہ بہت آسان ہے یہ فیزیکل وار ہے وار نہیں اسپرچو جھگڑا نہیں ہے جنگ نہیں ہے روحانی جنگ میں اگر آپ اپنے آپ پر غالب آ سکتے ہو ہی آپ پہلوان ہونے تو نہیں ہے لہذا یہاں پر کیا بتایا گیا انما الذی یملک مضبوط آدمی وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے آپ پر قابو رکھے لہٰذا اس حدیث کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا ہے تو آپ کو جب اندر سے نفس اکسائے آپ یہ کہیں بہادری آؤٹ آف کنٹرول ہونا نہیں ہے بہادری کنٹرول میں رہنا ہے میری مرضی مجھ کو اگر غصہ ظاہر کرنا ہوگا تو کروں گا نہیں تو نہیں کروں گا میری مرضی سے میں غصہ کروں گا غصے کی مرضی سے غصہ نہیں کروں گا میری مرضی سے میں غصہ کروں گا یہ آدمی پاورفل ہے جس کے کنٹرول میں اس کے اموشن ہیں یہ طاقت اصل طاقت ہے کہ آدمی اموشنلی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا جانتا ہو اور اسی طرح سے اللہ کے نبی میں آزاد اللہ عبدًا بے آپ <عزة> ایک آدمی کیا سوچتا ہے اگر میں نے برداشت کر لیا تو میری عزت چلی جائے گی اندر سے عزت کا بھی ایک خیال آدمی کو ہوتا ہے کہ میں نے اگر غصہ پی لیا میں نے برداشت کر دیا میری عزت کم ہو جائے گی لیکن بعض اوقات غصہ برداشت کرنے میں عزت بڑھتی ہے آپ دیکھیے ایک نوجوان ہے اس کو باپ نے چوراہے پر ڈانٹ دیا اور ایک تماشا بھی بونس میں دے دیا غلطی ہے نہیں ہے یہ الگ چیز ہے مان لو غلطی نہیں بھی ہے اب یہ اگر اس کو برداشت کر کے شرافت سے گھر پہ آ جائے تو عزت پڑے گی یا یہ دیکھ رہا سب لوگ دیکھ رہے اور باپ میرے پہ ہاتھ اٹھا رہا اور بوڑھا باپ ہے ایک دھکا دی تو گر جائے گا لیکن اس کی اناج آگ گئی اور باپ کا ہاتھ پکڑا اور دھکا دے دیا بولے آپ کے ہاتھ اٹھائے اگلی بار اٹھائیں گے توڑ کے گلے میں باندھ کے گھر پہ بھیجوں گا کیا بہادر آدمی ہے کتنا زبردست ہے ایک دم ذرا بھی کسی سے ڈرتا نہیں لوگ ایسے نوجوان کو ملامت کریں گے بدتمیز ہے ارے باپ نے ایک بار ڈانٹا تھپڑ لگایا کوئی بات نہیں برداشت کر لیتا ہے لیکن یہ کیا سمجھا کہ میری عزت کم ہو جائے گی اگر میں نے برداشت کر لیا تو عزت بچانے کے چکر میں عزت آدمی اکثر خراب کرتا ہے لہذا آدمی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ غصہ کہاں ظاہر کرنا چاہیے کہاں نہیں اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب غصے کے وقت آدمی کی عقل کام کر رہی ہو اس کی, کی پروسیسنگ سپیڈ صرف غصے کو نہ ملے اس وقت میں بلکہ اس وقت میں آدمی کی عقل صحیح کام کر رہی ہو تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں آپ کہ مَا زاد اللہ عزت معاف کرنے سے بندے کی اللہ عزت ہی بڑا ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں میں نے معاف کر لیا تو عزت کم ہو جائے گی میری لوگ سمجھیں گے ڈر گئے اپنے کو ایسے وقت میں آدمی کو یاد دلانا چاہیے کہ بہادری بے قابو ہونا نہیں ہے بہادری قابو میں رہنا ہے قابو میں رہنا اصل بہادری ہے اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا تو اندر سے جو دھکیلتا ہے غصہ اس سے آدمی رکا رہے نتائج اور اواقع پر نگاہ رکھے نمبر چار غصے کے مواقع پر آدمی نظر انداز کر دے ہر آدمی سے الجھنے والا آدمی قیمتی نہیں ہوتا ہے ایک آدمی بعض اوقات زندگی میں اکثر آفس میں جاب پہ گھر میں بازار میں بس اسٹینڈ پر ریلوے اسٹیشن پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے آدمی اجھتا ہے کوئی, کوئی آدمی کچھ بول دیتا ہے آدمی. کبھی دھکا لگ جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے ایسے وقت میں اگر ہر آدمی سے آدمی لڑتا رہے زندگی کے اہم کام چھوڑ کے وہ غیر اہم کام میں لگ جائے گا مان लीजिए آپ سفر میں جا رہے ہیں اب سفر میں بس میں یا ٹرین میں چڑھنے میں دھکا ہو گیا اب آپ نے آپ کو کسی نے بول دیا کیا ویسے صحیح چلنے نہیں آتا تم کو بس میں پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا میرے دکڑا ہے میرا پاؤں کیسے جوتے پہنے اس میں اور اتنے بڑے جوتے آپ کے اب یہ اتنا بول سکتا ہے بھائی بس میں چلنے میں گڑبڑ ہوتی ہے ٹھیک ہے معافی چاہتا ہوں ٹھیک ہے بولا بھی اس میں ایسا ہے بولا ایسے عجیب بات ہے کیسے کیسے لوگ دنیا میں ہیں اب اس نے اپ, اپنے آپ میں بول دیا اب اس کو کیا بولا ادھر دیکھ کے بول سب معلوم کیسا جھگڑا شروع ہوتا ہے ادھر ادھر میں جا رہا نہیں کیا بول رہا بول رہے زور سے بول رہا وہ بھی زور سے بولتا ہے تھی شروع بس میں کنڈکٹر بھی چھڑا رہا پبلک بھی چھڑا رہی ہے ادھر سے کھینچ رہے ادھر سے کھینچ رہے اب اس کو جلدی پہنچنا تھا میٹنگ میں اور بہت امپورٹینٹ میٹنگ تھی ہو سکتا ہے اس کا رشتہ طے ہونے والا تھا بے چارے گا अब जो मारा पीटी हुई कमी फाड़े उसके यहां बाल इधर काला नीला जो भी हुआ और फिर पुलिस भी आई पुलिस भी ले के बिठाई अब लड़की वाले फोन कर रहे कहा चौकी में अभी तो दूल्हा भी नहीं बना अभी से शुरू अहम चीजें जिंदगी की रह जाएगी अगर आदमी छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज नहीं करे دنیا میں کسی آدمی تو آپ نے دیکھا ہے وہ گن مشین لے کے بیٹھا ہے کیوں جو بھی مکھھی آئے گی اس کو ماروں گا بے وقوف آدمی کہ چھوٹی چیزوں کے لیے اتنی بڑی چیزیں استعمال کرے آدمی پاگل آدمی ہی ہے. بہت ساری چیزیں زندگی کے اندر نظر انداز کرنی ہوتی ہے تب جا کے زندگی کا سفر آدمی طے کر پاتا ہے ہر چیز میں الجھنے والا آدمی کبھی کامیاب نہیں ہوتا اس کو یاد رکھیے کامیاب آدمی وہ جو کچھ چیزوں کو پھلان کے آگے نکل جائے یہ اقل ہے تو اعراض اور نظر انداز کرنا جیسے قرآن میں کیا فرمایا اللہ نے فرمایا کہ جب ایمان والے بندے عقلمند بندے اللہ کے دین کی دعوت دینے والے ایمان والے مسلمان کیسے ہوتے ہیں حال اکثر الٹا دکھائی دیتا ہے کیسے ہونے چاہیے مسلمانوں کو کیسا ہونا چاہیے اللہ نے فرمایا وَإذا سمعوا جب وہ بےحودا بات سنتے ہیں تو نظر انداز کر دیتے ہیں بےحودہ باتوں کو کیا کرتے ہیں بدتمیزی کی بےودا باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو بھائی ہمارے لیے ہمارا عمل تمہارے لیے تمہارا عمل سلام علیکم تم پر سلامتی ہو لا نبدغ ہم جاہلوں سے نہیں علشتے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا طریقہ کار کیا بتایا کہ وہ لوگوں سے سلامتی کی بات کرتے ہیں کوئی روح الجاہل قالو سلام جب جاہل ان سے الجھتے ہیں یہ سلامتی کی بات کرتے ہیں ان کی بات میں شر اور بےحودگی نہیں ہوتی ہے تو وہ جاہروں سے الجھتے نہیں ہیں وہ ادا اللہ اردو عم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پر آپ بازار میں جا رہے ہیں لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں یا یار یو نا اسکول اللہ تب الا اللہ کا اقرار کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے آپ کے پیچھے ابو جہل چل رہا ہے اور مٹی اٹھا کے آپ کے سر پہ ڈالتا ہے مٹی اٹھا گے, سر پہ ڈالتا ہے اور کیا کہتا ہے لوگ اس کی بات مت سنو اس کی بات مت سنو یہ تم کو لات اور عزا سے دور کرنا چاہتا ہے اس کی بات مت سنو آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کوئی پاگل کہتا تھا نوز بلّہ کوئی شاعر کوئی مجنون کوئی کاہن کوئی کچھ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت میں کوئی بات نہیں آپ اپنے کام پر جمع جو آدمی اپنے مقصد کی اہمیت کو جانتا ہے وہ ایسی رکاوٹوں کو نظر انداز کر دیتا ہے جو زبردستی اس کی اٹینشن کھینچنا چاہتی ہے دنیا میں بہت آسان طریقہ ہے کوئی آدمی کامیابی کی طرف جا رہا ہے اس کو خواہ مخواہ غیر ضروری چیزوں میں الجھا کے رکھ دو تاکہ ناکام ہو جائے اس کو بزی کرو اور ہم بے وقوفی کی وجہ سے ناداری کی وجہ سے جذبات میں آ کر بعض اوقات اکثر اہم چیزوں کو چھوڑ ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو پھنسا دیتے ہیں جو کوئی ویلو کی نہیں ہوتی اور اصل چیز سے دور ہو جاتے ہیں کتنی زندگیاں کتنے کریئر برباد ہو جاتے ہیں ایسے. لہذا اللہ تعالیٰ نے پر کیا فرمایا کہ وَإذا سمعوا اللغ بہت ساری چیزوں کو آدمی نظر انداز کر دے کامیاب ہو جائے گا اسی طرح سے اللہ نے فرمایا فسٹین اے نبی جو حق اللہ نے آپ کو دیا ہے اللہ کے حکم کے مطابق اس کو پورا پورا پہنچا دیجئے وہ اردان مشرقین اور شرک کرنے والوں کو اوائڈ کیجئے یعنی ان کی جاہلانہ حرکتوں کو اوائڈ کیجئے الجیے مت ان نہ کپینا کل مستین <كَالْمُسْتَحْزِئِين> جو لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں آپ کے ساتھ ٹٹا کرتے ہیں آپ کا انسلٹ کرتے ہیں ہم آپ کی طرف سے ان کے لئے کافی ہیں آپ ان سے الجھ کے اپنا وقت ضائع مت کرو آپ اپنے مشن کو چھوڑ کے ان میں الجھ کے اپنا لیول ان کے مطابق مت بناؤ آپ ان کو چھوڑو ہم ان کے لیے کافی ہیں انا کفینا کل لہذا آدمی کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں کچھ شریر لوگوں کو اللہ کے حوالے کر دے ہر آدمی سے الجھنا عقل مند آدمی کا کام نہیں ہے وہ یہ بھی دیکھے کس سے الجھنا کہ کس سے نہیں ہر راستہ چلتے آدمی سے آپ جھگڑا کرنے لگے آپ کی ویلیو کیا رہ لہذا ایک آدمی کو یہ بھی سمجھداری ہونا چاہیے کہ وہ اعراض کرنے والا بنے نمبر چار خاموش رہنا خاموش رہنا غصے کے وقت میں سب سے زیادہ کس چیز کو سنبھالنا چاہیے زبان اس لیے کہ میکسیمم ڈیمیج آدمی زبان سے کرتا ہے بہت ساری چیزیں جو آدمی نہیں کر پاتا ہے زبان سے کر دیتا ہے تو غصے کے وقت میں آدمی کو خاموش رہنا چاہیے غصہ جانے کے بعد جو بولنا ہے بول ٹائم ہے اپنے پاس یعنی میں غصے کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی غصے کے وقت میں یہ سوچے اپنے پاس ٹائم ہے غصہ جانے تو پھر بولتا ہوں جو من کی بات ہے تو وہ ادا غدی باہد کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں جب تجھے غصہ آئے تم میں سے کسی کو غصہ آئے چپ رہے و اداغی بحد کم کچھ غصے کے وقت آدمی چپ رہے کیوں غصے کے وقت میں ایسا کچھ بول دے گا جس کو واپس مٹانا ڈلیٹ کرنا پاسبل نہیں ہوگا بہت سارے لوگ کیا کرتے واٹس ایپ پر میسج سینڈ کر دیا پھر لگا کہ نہیں سینڈ کرنا چاہیے جی تھا ڈیلیٹ کرتا ہے لیکن وہ پہنچ گیا تھا وہاں لگے اب ڈیلیٹ کر سکتا ہے نہیں وہ پہنچنے کے بعد آپ ڈلیٹ نہیں کر سکتے اپنا میسج ڈیلیٹ کر سکتے غسکا نہیں لہذا ایک آدمی جب غصہ ہو, میں چپ اس وقت میں جو زبان سے الفاظ نکلیں ہیں ان کا نقصان اگر غبیا گیا بھرپائی اس کی نہیں ہو پائے گی اسی طرح سے سالم میں میمون القواب کہتے ہیں ادا نہ فلا تجیب فقیر ایجابتی سکوت ہو یہ شعر ہے کہتے ہیں جب جاہل تم سے بات کرے الجھے تو تم جواب مندوز کا فقیر رمین ایجابتی سکوت اس کے جواب دینے سے بہتر اس کا جواب چپ رہنا ہے جاہل آپ کو کچھ بھی کہہ کے کی کوشش کرے آپ بھی جواب میں اس کے ساتھ لگ گئے تو کیا ہوگا کتنے جاہل ہو گئے اب دیکھنے والی پبلک کیا کہے گی یہ جاہل اس کو اصل نہیں ہے یہ جاہل کے پیچھے لگ گیا یہ تو ہے ہی جاہل یہ تو ہے ہی بستی کا نکما اب یہ آدمی سمجھدار ہو کے اس کے پیچھے پڑا اس سے الجھ رہا ہے یہ بھی اس کی لائن میں آ گیا تو اس کے لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ اعراض کرے اور خاموش رہے جواب نہ دے بے حدا چیزوں کا آدمی کو یہ بھی سینس ہونا چاہیے کہ کس چیز کا جواب دینا چاہیے کس کا نہیں دینا چاہیے نمبر چھ حالت بدل دینا اللہ کے نبی صلی اللہ اور فرماتے اداغ ابا دکم و ابن فلیہ دلس تو سے کوئی آدمی اگر غصے میں آئے غصہ آئے تو وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے اللہ فلی <سَجِئًا> اگر بیٹھی ہوئی حالت میں غصہ چلا جائے تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو لیٹ جائے اس کو امام احمد ابو ابوداود عبد حبا نے روایت کیا ہے کیوں ایسا علماء نے کہا کہ کھڑا ہوا آدمی زیادہ ڈیمیج کر سکتا ہے بیٹھا ہوا آدمی اس سے کم اور لیٹا ہوا نہیں کے برابر ہے مثال کے طور پر گھر میں بیوی سے تو تو ماہ میں ہو گئی یا اولاد سے کچھ ہو گیا اس طرح سے اب کھڑا ہوا آدمی ہے مار پیٹ کر کے کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن بیٹھا ہوا آدمی فائٹ کر سکتا ہے بہت مشکل ہے اور لیٹا ہوا آدمی نہیں کر سکتا ہے تو نقصان کرنے کی پاسبلٹی یا توڑ پھوڑ اٹھا پٹک کرنا کچھ چیزیں گھر کی توڑ हुआ کرنا کھڑا ہوا آدمی بہت کچھ کر سکتا ہے بیٹھا ہوا اس سے کم اور لیٹا ہوا تقریباً نہیں کے برابر ہے لہذا آدمی اپنے آپ کو ایسی پوزیشن میں لے جائے جس میں وہ ڈیمج نہیں کر سکتا ہے جیسے میں چلن آپ کمرے سے باہر چلے گئے یہ تو بہت اچھا ہے آدمی کمرے سے ہی باہر نکل کے چلا جائیں اور تھوڑی دیر جا کے بیٹھے ٹھنڈے میں کسی پیڑ کے نیچے جا کے بیٹھے آدمی چپ چاپ جب غصہ ٹھنڈا اس کے بعد گھر کو آ جائے تو آدمی اس سچویشن سے ہٹ جائے اور اپنے غصے کو ٹھنڈا رضی اللہ کہتے ہیں ان نما وب ابھی فی نیلی اما وب ابھی فی نلی پیدا سمیت اک رہو اقت تو ہوما و کہتے ہیں میرا غصہ میری جوتیوں میں ہے جیسے مجھ کو غصہ آتا ہے جوتیاں اٹھاتا ہوں باہر نکل جاتا ہوں غصہ آتا ہے کیا کرتا ہوں پہن کے نکل جاتا ہوں کسی کے ہاں بیٹھا ہوں اٹھ گیا جوتیاں پہنی نکل گیا گھر میں ہے کچھ غصے کی بات ہوئی جوتیاں پہنی باہر نکل گئے تو میرا غصہ میری جوتیوں میں جیسے غصہ آتا ہے پہنتے نکل جاتا ہوں تو آدمی کو چاہیے کہ وہ غصے کے وقت میں اس جگہ چھوڑ دے وہاں رہنے سے بعض اوقات چھوٹا جھگڑا بڑا جھگڑا بھی بن جاتا ہے وہاں سے ہٹ جائے تو بہت سے جھگڑے ٹل جاتے ہیں اسی طرح سے ساتویں چیز یہ کہ آدمی غصے میں اللہ کی پناہ مانگے اس لیے کہ اور شیطان چاہتا ہے کہ نقصان ہو تعلقات خراب ہوں دین برباد ہو اور پھر بعد میں سب ندامت میں پریشان ہو جائے اللہ تعالیٰ فرماتا فوج وہ اردان جاہرین اے نبی معافی کا طریقہ اپناؤ اور وہ امر بھلائی کی تلقین کرو اور وہ ایردان الظاہرین جاہلوں سے اعراض کرو جاہلوں کو اوائڈ کرو الجو مت ان ما شیطانی اور اگر شیطان آپ کے دل میں کوئی وسوتا ڈالے غصہ دلائے اب <بِاللَّه> اللہ کی پناہ مانگیے انعلیم یقین اللہ تعالی سننے والا جاننے والا ہے آدمی کو اگر آ رہا ہے غصہ آدمی کیا کہ آدمی غصے سے بچ تکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا غضب الرجل اذا اعوذ آپ فرماتے ہیں جب کسی انسان کو غصہ آئے آدمی کو جب غصہ آئے اور وہ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اعود بلہ اگر آدمی کہے سک نگا اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اس حدیث کو امام ابنتا اس کو اطبقات نے روایت کیا ہے تو اس سے معلوم ہوا غصے کے وقت میں اللہ کی پناہ مانگنا بھی ایک بہت بہتر ذریعہ ہے سلیمان ابن کہتے ہیں عند صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عنده جلوس دو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے اور دونوں میں جھگڑا ہو گیا تو, تو میں, میں ہو گئی ونحن نقل جلوس ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ احدما یسب و ایک آدمی دوسرے کو برا برا بول رہا تھا اور اس کو غصہ آ رہا تھا کد اسمر رو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا لال ہو گیا تھا غصے سے آپ نے کہا مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے یہ جو غصہ اس کو آ رہا ہے اگر وہ جملہ کہہ دے اگر وہ کلیمہ کہہ دے اس کا غصہ اس کی جو حالت ہو رہی وہ ہٹ جائے گی لوکار اعودب بلّہ امن شیطون رضیم کاش کی یہ کہہ دیں اعود بلّہ امن اگر ایسا کہے گا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ غصے کے وقت میں اگر آدمی اعود بلا امن شیطان رضیم کہیں غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس لیے کہ غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے نمبر ایک انسان کو چاہیے کہ غصے میں اللہ کے حلم اور اب پر نگاہ رکھے آپ کے گھر میں کمپنی میں بازار میں دوستوں میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے غصہ آپ کو آتا ہے اور آپ غصہ اتارتے ہو آپ کو لگتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اس میں لیکن آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو دیکھ رہا ہے اور دنیا میں کوئی شراب پی رہا ہے کوئی جوا کھیل رہا ہے کوئی گالی دے رہا ہے کوئی قتل کر رہا ہے کوئی زنا کر رہا ہے کوئی شرک کر رہا ہے اور اللہ سب کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو ان سب کو غصے میں آ کر برباد کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو چھوڑے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا قدرت رکھ کے بھی معاف کرتا رہتا ہے چھوڑے رکھتا ہے ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں تو اگر آدمی یہ بھی سوچے تو پھر اس کے لیے کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے بڑھ کر بری بات سن کر اس پر صبر کرنا اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں کر سکتا ہے بری بات کو سن کے صبر کر لینا اللہ سے بہتر یہ کوئی نہیں کر سکتا ہے دن اِنَّ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک بناتے ہیں اور وہ اس کو بیٹا بناتے ہیں وہ ارزوک ہوں وہی وہی عقیع لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو اللہ کا بیٹا قرار دینے والوں کو ان کا رزق برابر دیتا ہے ان کو معاف کرتا رہتا ہے اور ان کو مزید عطا بھی کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا سب کر کے بھی معاف کرتا ہے اگر اس پر آدمی نگاہ رکھے تو اس کے لیے برداشت کرنا اور معاف کرنا آسان ہوگا یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اسی طرح سے نمبر نو آدمی کو چاہیے کہ وہ دوسروں کی غلطی پر اگر غصہ ہو رہا ہے بیوی بچے دوست احباب اور نوکر مثلا ان پر غصہ اس کو آ رہا ہے یہ بھی دیکھے کہ میں اپنے ماں ماتحتوں پر غصہ ہوتا ہوں ان کی غلطی کی وجہ سے کہ وہ میری بات مانتے نہیں ہے تو یہ بھی دیکھ کہ تو بھی تو اللہ کی بات نہیں مانتا ہے تو بھی تو کوتا ہی کرتا ہے اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ ان کو سزا ملنا چاہیے تو تو خود اللہ کے حکموں کو کتنا توڑتا ہے کیا تو سزا کے لائق نہیں تو کیا چاہتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تجھ کو معاف کرے تو پھر تو بھی ان کو معاف کرا ہے تو غصے کے وقت میں ایک انسان اگر گھر والوں پر اور اس کے ماتحتوں پر اس کو غصہ آتا ہے اگر وہ ان کی کوتاحیوں کو دیکھ کے ناراض ہوتا ہے تو اس وقت میں وہ یہ بھی سوچے کہ مجھ سے بھی کوتاحیاں ہوتی ہیں میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ کو معاف کرے تو میں بھی ان کو معاف کروں اس سلسلے میں ابن ابن عبداللہ ابن کہتے ہیں اذا غضب غلامی ہی فال یعنی ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب وہ اپنے غلام پر غصہ ہوتے کہتے ماں اشبا کا مولاب تو بالکل اپنے مالک کی طرح ہے یعنی میں کیا کہتے جب غلام پر غصہ ہوتے تو کہتے ماں اشباہ کا بے کہتے کہ تو بالکل اپنے مالک کی طرح ہے تو میری نہیں مانتا اور میں اللہ کی نا پرمانی کرتا ہوں خبو جب ان کا غصہ اور بڑھ جاتا کہتے ان سا جلدا کہتے تو اللہ کے لیے آزاد ہے اللہ کے لیے میں نے تجھ کو کیا کر دیا آزاد کر دیا تو غلام اور ماتحت جب ہماری نہیں مانتے نافرمانی کرتے ہیں اور ان سے کوتاہیاں ہوتی ہیں اس وقت اپنی کوتائیوں کا بھی خیال رکھیں یہ اسے کو کم کر سکتا ہے اور اسی طرح سے بے جا بحث مباحثے میں پڑھنے سے بھی غصہ بڑھتا ہے اور نقصان ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت لمن تر کل ان کا نام کن میں جنت کے بہترین حصے میں گھر کی کا وعدہ کرتا ہوں ضمانت لیتا ہوں ایسے آدمی کے لیے جو رہا وہ ان کا نموح پن وہ حق پر ہو لیکن پھر بھی جھگڑا چھوڑ دے تو ایسے آدمی کے لیے میں جنت کے کنارے گھر کی یعنی اس کو ضمانت لیتا ہوں اس کو امام ابو داود نے رواد کیا ہے اور آخری چیز میں ذکر کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ غصے کے لیے آدمی اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی اس کے غصے کو کنٹرول کرنے والا اپ کو بنائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللهم انی اسالک خشیتک فی الغیر والشهادہ اعلی کھلے چھپے ہر حال میں میں تیرے ڈر کی دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس بات کی توفیق کہ کھلے چھپے ہر حال میں میں تجھ سے ڈرتا رہوں وکل متل عبد والحق فی فی الغضب اور غصے اور خوشی ہر حال میں حق اور عدل کی بات کرنے کی مجھ کو توفیق دے تو یہ دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے انسان کے غصے کو کنٹرول کرنا اس کو سکھا سکتا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو غصہ قابو میں رکھنے کی توفیق دہ فرمائیں اور صحیح جگہ اس کو استعمال کرنے کی توفیق دے اقول بھاد اور سب سے دہلی